ڈبل بارہ جون دو ہزار دس کو اس کی پہلی ایپیسوڈ مدنی چینل پر دی گئی تھی ریکارڈ کی گئی تھی اور پھر آپ نے دیکھی تھی وہ تو اس کے بعد سے لے کے تواتر سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ظاہر سی بات اس سلسلہ کے نقیب تبدیل ہوتے رہے مفتی علی ازغر صاحب تو اس کے ہوتے ہی ہیں مجیب ہوتے ہیں اس جوابات ارشاد فرماتے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں آپ کے سوالات کی بالخصوص کاروباری اور مالی معاملات سے متعلق بزنس کمیونٹی کے لیے یہ سلسلہ ایک بہت بڑی نعمت ہے گویا کے تو مفتی صاحب رہنمائی کرتے ہیں اس میں نقیب تبدیل ہوتے رہے ہمارے رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری بدض علی نے یہ شروعات کی بطور نقیب کے پھر ہمارے بہت ہی پیارے ہوسٹ ان مدنی چینل کے نقیب غلام رسول بھائی وہ اس سلسلے کو چلاتے رہے اسی طریقے سے مجلس مدنی چینل اسد اتاری مدنی انہوں نے بھی کچھ اس کی اپیسوڈ کی اور ہمارے مبلک دعوت اسلامی اور بڑے پیارے ناتخوا اشفاق مدنی انہوں نے بھی کچھ اس کی ایک دو ایپیسوڈس ریکارڈ شامل ہوئے اس میں نقیب کی حیثیت سے اور ہمارے دارالخت سنت کے ناظم ثاقب مدنی انہوں نے بھی کچھ سلسلے کیے پھر یہ شہادت مجھے بھی ملی اور ابھی تک تو مل رہی اللہ کرے ملتی رہے تو بہرحال نقیب اس کے تبدیل ہوتے رہے لیکن مفتی صاحب اپنی سیٹ پہ موجود ہیں پہلے سلسلے سے لے کر ابھی تک موجود ہیں اللہ کرے جب تک یہ چلتا رہے مفتی صاحب بھی موجود رہے فیضان, فیضان علم جو ہے وہ ان کے ذریعے سے بڑھتا رہے تاجروں کی اور شرعی رہنمائی لینے والوں کو رہنمائیاں ملتی رہے آج اللہ کی رحمت سے دو سو ایپیسوڈ مکمل ہو رہی ہیں مدنی چینل پر بہت سارے سلسلے ایسے ہیں جن کی بڑی طویل ایپیسوڈ ہیں بہت طویل دورانیے کے سلسلے اس اعتبار سے کنٹینیو چلتے ہیں سب سے بڑا سلسلہ تو مدنی مذاکرہ ہے امیر اہل سنت کا جو کنٹینیو چلتا ہے اور اس کی حیثیت اس سلسلے کی احکام تجارت کی جو آج دو سو ہو رہی ہیں کیوں زیادہ ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ یہ سلسلہ پرٹیکیولر ایک خاص کمیونٹی کو ایک خاص گروہ کو فوکس کرتا ہے یوں تو اس کا فیضان عام ہے لیکن بالخصوص تاجروں کو فوکس کیا جاتا ہے اور مالی معاملات تجارتی لین دین کے حوالے سے جو شرع رہنمائی رحنم، مطلوب ہوتی ہے وہ مفتی صاحب کے ذریعے سے دی جاتی ہے اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سلسلے کو مفتی علی ازکر اتاری مدانی مدی اللہ علی کرتے ہیں اور کنٹینیو کر رہے ہیں تو یہ دونوں ایک ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے سلسلے میں مدنی چینل کے کم ہی پائی جاتی ہے بلکہ نہیں پائی جاتی تو یہ اس سلسلے کا خاصہ ہے اور اس سلسلے کی آج دو سو مکمل ہو رہی ہیں تھوڑا سا اس کا فارمیٹ آپ چینج محسوس کریں گے ہم نے تو بہت چینج کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے اور جو انجام ہوتا ہے وہ بہرحالات کے سامنے ہے تو ابھی ہم موجود ہیں یہاں پہ لیکن تبدیلی یہ ہے آج کہ آج آپ کے شاید ہم سوالات نہ لے سکیں کیونکہ سلسلے کا دورانیہ محدود ہی ہے اور اگر ہم اپنے فارمیٹ پہ چلیں گے جو ہمارا سابقہ فارمیٹ ہے ایک عمومی ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں تو پھر آج کی کچھ اسپیشلٹی جو ہے خصوصیت جو ہے وہ ماند پڑ جائے گی ہمارا ذہن یہ تھا کہ کچھ اسلام میں منچ پہ موجود ہوتے کچھ تاجر اسلام بھائی تاجر کمیونٹی کے بزنس کمیونٹی کے افراد موجود ہوتے اور اس سلسلے سے جو انہیں فوائد حاصل ہوئے ہیں جو انہوں نے اس کے سمراج اکٹھے کیے ہیں اور جو ان کو شرعی شرع رہنمائی ملی ہے اس کے جو بھی مائنس پلس ہیں جو ان کے تاثرات ہیں جو فیض یاب ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت سے کیونکہ میں بھی کرتا رہا ہوں مارکیٹوں میں بھی جاتا رہا ہوں تو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہاں سے شرعی رہنمائی لے کر کتنے ہی لوگوں نے جو غلط انداز تجارت تھا یعنی معاملات کا جو غلط انداز تھا جو شریعت کو مطلوب نہیں تھا بلکہ اس کے خلاف تھا اس کو چھوڑ کر شریعت کے راستے کو اپنایا ہے آج کے سلسلے کی ایک خاصیت یہ بھی بن گئی ہے کہ آج میرا انٹرو بہت لمبا ہو رہا ہے نہیں تو بڑا مختصر سا ہوتا ہے درود و پاک کی فضیلت شامل کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں سب سے پہلے تو نہیں کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں ایک بات یہ بھی اثر کرتا چلوں کہ وہ آپ کے لیے لائنز کھلی ہیں آپشنس کھلے ہیں دروازے کھلے ہیں بالکل حاضر ہیں آ, نمبر آپ مدنی چینل کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اس سلسلے کے ذریعے اگر آپ نے کوئی رہنمائی حاصل کی ہے آپ فیض یاب ہوئے ہیں کسی غلط طریقہ کار کو چھوڑا ہے کسی طرف آپ کی رہنمائی ہوئی ہے اور آپ کچھ اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں تو بالکل دیجیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تاثرات کو آپ کے جذبات کو آپ کی کیفیات کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں کیونکہ ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں مفتی صاحب ہوتے ہیں جوابات دیتے ہیں ایک نقیب ہوتا ہے یہاں پہ جو بھی ہو اور اس کے بعد جو سب سے بڑی اپورچونٹی ہوتی ہے سب سے بڑی خاص بات ہوتی ہے وہ آپ لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کی لائف کالز آتی ہیں لائف کالز ہمارا جو مدنی چینل کا طریقہ کار ہے کہ آپ کالز کرتے ہیں اور پھر وہ پی سی آر کے تحت ہمیں دی جاتی ہیں تو اگر آپ کالز نہ کریں آپ سوالات نہ پوچھیں تو سلسلہ تو بہت پھیکا ہو جائے گا پھر تو بس وہ ہوگا ایک درس والا سلسلہ ہو جائے گا ایک انداز مختلف ہو جائے گا بہرحال درد پاک کی فضیلہ شامل کر رہا ہوں اور اس کے بعد مفتی صاحب کی طرف بھی چلنا ہے اور تأثرات بھی ہیں آپ کے جو کال یا واٹس ایپ آئیں گے وہ بھی شامل کریں گے اللہ کار ساز انشاءاللہ ان شاء دیکھتے ہیں اپنے وقت کے اندر اندر ہم آپ کے لیے کیا پیش کر پاتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے زیشان ہے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ وجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاثرات لینے سے پہلے مفتی صاحب کے تأثرات میں لینا چاہوں گا کیونکہ یہ سرخیل بھی ہیں اور سب کچھ یہی یہ ہے ایک مرکزی نقطہ دیکھا جائے مرکزی نگاہ سے دیکھا جائے تو مفتی صاحب ہی کے ذریعے سے سلسلہ ہو رہا ہے مفتی صاحب کے اپنے کیا تاثرات ہیں اتنی مارکیٹس ہم نے کور کی ہیں اللہ کی رحمت سے مزید بھی نیت ہے مفتی صاحب آج کیا فیل کر رہے ہیں ان کے کیا محسوسات ہیں جب شروع کیا تھا تو کیا معاملات اور مسائل تھے آج یہ کیا فیل کرتے ہیں بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف الحمد اللہ رب زیادہ لمبا ہوگا اب کیا جذباتوں نے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور خدمت ہو رہی ہے اس بہانے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے یعنی ایک اہل علم کے لیے جی معاشرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہر ایک معلومات بہت سارے مسائل کے حل میں کام آتی ہیں جی علم کا معاملہ یہ ہے کہ علم ایک ساتھ انڈیل نہیں جاتا جی اسے بھی چیز کا علم ہو جی یہ ایک فطرت ہے علم قطرہ قطرہ کر کر آتا ہے تو اس بہانے جو ہے وہ مارکیٹوں کے احوال کے فیات لوگوں کے سوالات تو میں نے خود بہت کچھ سیکھا ہے آپ نے سیکھا بہت کچھ سیکھا ہے اس سلسلے سے سیکھا بالکل سیکھا ہے یہ تو ایک بڑی بات ہے کہ آپ نے سیکھا ہم تو یہ سمجھتے ہیں مطلب آپ سکھا رہے ہیں ابھی بھی میری یہ فیلنگ یہی ہے لیکن میں یہ سمجھنا چاہوں گا آپ نے سیکھا ہے تو اس سے ہمیں بھی کوئی مدد نہیں ملتا ہے آپ سمجھایا میں کیسے سیکھا ہے آپ نے نہیں آج کل تو ہم یعنی بغیر کسی تیاری کے آ کے میں بیٹھ جاتا ہوں کوئی کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا یعنی اوپن فورم اوپن زین لے کر آگے بیٹھ جاتے ہیں شروع میں جو ہم نے سلسلے کیے ہیں ان کی یہ تھوڑی اور تھی اس میں ریکارڈڈ سوالات ہوتے تھے سوالات کا اسکرپٹ دیکھ کر پھر کچھ تیاری کر کے پھر سسلے ہوا کرتے تھے تو اس میں بھی ایک چیز رہی ہے میرے سامنے کہ مشکل سوالات کو میں نے پسے پس نہیں ڈالا بلکہ اسے چیلنج سمجھ کے حل کرنے کی کوشش کی صورتیں حل کرنے کی کوشش کی تو یوں یہ ہے کہ مسائل سیکھنے کا بھی سلسلہ جاری رہا اس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے یعنی آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اگر محرک ہے اس کتاب کے پڑھنے کا تو آپ اس کتاب کو بہت گہرائی سے پڑھیں گے اس کا استفادہ بہت اچھے طریقے سے کریں گے جی لیکن اگر آپ کے نزدیک محرک نہیں ہے نا تو وہ آپ سرسری شاید پڑھ پائیں اسے جی تو ایک مورک یہ ہوتا ہے کہ دین سیکھنا ہے بھی. اس کتاب میں دین بیان کیا گیا وہ سیکھنا ہے جی تو اسی طریقے سے چونکہ سلسلے کا محرک ہوتا ہے جی پھر اس سلسلے میں بھی بہت سارے سے سوالات ہوتے ہیں جی کہ جس پر بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگلے سلسلے میں میں جواب دوں گا جی بالکل ایسے ہی. نئی صورتیں ہوتی ہیں جی. ابھی آپ آب ایک دن نہیں تھے پچھلے مہینے کی بات ہے سلمان بھائی تھے پانچ فروری کو تو ایک صورت سامنے آئی حالانکہ وہ صورت میں نے لکھوائی ہوئی ہے اس کی چھ صورتیں جزیات کے ساتھ فتویٰ اس کا لکھوایا ہوا ہے جی. لیکن مسئلہ گنجلک سا ہے اور پیچیدہ سا ہے اور وہ ہر ٹائم مستر نہیں رہتا میں نے یہ عرض کیا کہ میں اس صورت پر اگلے ہفتے عرض کروں گا اللہ نے چاہ تو خیر وہ صورت تو میں نے دیکھ لی تھی لیکن ہوا یہ کہ ذہن یہ بنا کہ وہ جو بیان کرنا ہے نا شاید وہ بھی سمجھ میں نہ لوگوں کو ٹھیک یعنی صرف سمپل سا ایکسپلین کر دیں ایکسپلین کرنے میں سمجھ نہیں آئے گا لوگوں کو تو کیوں نہ اس پر کچھ ورکنگ کروائی جائے دو تین آئیڈیاز جن میں آئے آپ کو <coughs> پتا ہے کہ ایسے معاملات میں اسکرپٹ بھی اپنا ڈیزائننگ بھی اپنی اور سب چیزیں چلو بھی لے کے بیٹھ گئے تو حالانکہ میں نے جو اس میں الفاظ کی ادائیگی کی ہے کوئی اسکرپٹ نہیں تھا وہ بس ادا کرتا رہا ہوتے گئے پھر گرافک والوں کے ساتھ بیٹھ گئے تین چار دفعہ میں جو ہے وہ تبادلہ ہوتا رہا اور بہرحال بہت اچھا ایک کلپ بن گیا ایک مسئلے کے چھ صورتوں پر مشتمل اور وہ کلپ آج جو ہے شاید آپ ناظرین کے لیے خوشخبری سننے جا رہے ہیں جی آج کچھ سوالات بھی ہیں اور جو ہے نا وہ پیکج بھی ہمیں انشاءاللہ شاء دینا ہے جی دی. جب وہ ریڈی ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ بھی چلانا مختص کچھ تاثرات ہیں ان کی طرف بڑھیں یا ابھی ایک سوال میرے بھی ذہن میں جی آپ پوچھیں اب آٹھ سال ہو گئے تقریباً یہ سلسلہ کرتے ہوئے اس میں مختلف اخبار آئے زائد سی بات جیسے <سؤال> چینج ہوا کبھی ایسا ہوا کہ تعطل کا بھی شکار ہوا پھر دوبارہ سے نئی ہمت سے آپ نے شروع کیا میرا سوال یہ طے شدہ تو ہے نہیں تو اب, اب میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آٹھ سال میں کبھی آپ کو یہ خیال ہے کہ احکام تجارت چھوڑ دیتا ہوں کوئی آسان سا سلسلہ لے لیتا ہوں یعنی میری اپنی فیلنگ یہ طالب علم ہوں میں ظاہر سی کا اس اعتبار سے کہ فقی جو آباد ہے ان میں تجارت ایک مشکل ترین باب شمار ہوتا ہے تو اس سے آسان جو موضوعات ہیں وہ بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن باوجود اس کے کہ اس کی مشکلات کا آپ کو خاصی بات ہے آپ ہی کو سامنا کرنا پڑتا ہے پھر بھی آپ نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے اور میری ابھی تک کی اس لمحے تک کی معلومات میں آپ مطلب اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں یعنی اس سے وہی آپ نے جو فرمایا کہ فرار نہیں ہے آپ لگے ہوئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے یہ استقامت کیسے ہے ایک مشکل کو آپ فیس کر رہے ہیں بارت اگر, بارت اگر, بارت بارت اگر آپ کہیں گے تو دیں گے کوئی سی بات میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے مشکل ہے میں سمجھتا ہوں میرے لیے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا فضل ہے احسان ہے اور یہ ایک عام سی بات ہے مثال کے طور پر فزکس ایک مشکل سبجیکٹ ہے ایک استاد فزکس کی کتاب کو دس سال پڑھا لے جی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہو ہے وہ بن چکی ہے اگلے سال جو ہے وہ عمر چالیس سال ہو جائے گی آپ کی عمر ہو جائے گی ٹھیک دارالفتہ میں سترہ سال ہو چکے مجھے ٹھیک ہے تو थीक تو یہ جو عرصہ ہے نا شروع میں صورت اللہ وہ نہیں تھی اب وہ ہے کہ اتنی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے پریکٹس ہو گئی مطلب اتنی مشکل نہیں ہے اور مسائل فق کے اندر ایک عالم دین جو ہے اگر یا ایک مفتی جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اپنی کرسی پر اگلے لمحے کون سا مسئلہ آئے گا کون سی صورت آئے گی اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا تو آسانے تو کہیں بھی نہیں ہے کیسی ہی مشکل صورت آ جائے ابھی آج شام کو مجھے فون آیا ایک اندرنت سنگھ سے ایک صاحب آ رہے ہیں انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا میں کہ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی تو وہ ان کا لاٹریوں کا کام ہے نا بچوں کو لاٹریاں بیچتے ہیں مختلف اقسام کی لاٹریاں اور یہ وہ فلاں تو میں خود تو ڈیلی نہیں کروں گا میں دارالفطہ کے جو ہمارا گروپ ہے اس میں ڈال دیا کہ اس موضوع پر جو اسلام بھی آ رہے ہیں تو دو افراد ان چیزوں کا مطالعہ کر لیں اس کو جوابات دینے کو مشکل ہوئے تو میں حاضر ہوں ٹھیک تو ہر روز جو ہے وہ نیا مسئلہ دار افتہ میں آتا رہتا ہے ٹھیک یعنی افتہ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ اثر حاضر کے مسائل کو فوکس کر کے ان کا حل نکالنا جواب دینا شرح رہنمائی کرنا تو وہ یہاں بیٹھوں یا یہ ہفتہ میں بیٹھوں بات برابر ہے ٹھیک ہے تو یہاں کچھ uh, بھی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بیس تیس فیصد جو سوالات ہیں وہ وہی ہوتے ہیں روٹین کے کچھ نئے ہوتے ہیں لیکن آسان ہوتے ہیں کچھ مشکل ہوتے ہیں تو یہ ملی جلی صورتحال ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ میں تدریس بھی نہیں کرتا باقاعدہ میرا اپنا شوق یہ رہتا ہے کہ میں تجارت ہی پر اکتفا نہ کروں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں اسبا کے سے اسلام نے کیا وہ یہی تھا کہ تصوف اس بہانے جو ہے گہرائی سے مطالعہ اس کا ہو جائے گا میں کافی عرصے سے قرآن پاک یا حدیث پاک پر سلسلہ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ اس بہانے جو ہے وہ ان کتب کا بڑی گہرائی سے مطالعہ ہوتا رہے اپنا مطالعہ ہوتا رہے تو الحمد رب العالمین احکام قرآن شروع کیا اور جن آیات پر گفتگو کرنی ہوتی ہے مطلب کم از کم پندرہ میں پڑھ کر آتا ہوں تینتیس تو میں نے گینی تھی آپ نے کچھ اس میں کم کرائی ہے اصل میں معاملہ رول تو یہ ہے یہاں پہ ایک رول میرا وہ بیک ڈور بھی ہے نا تو بہت ساری چیزیں ایسی پتہ ہوتی ہیں مجھے ابھی جب مفتی پیکیج کا تذکرہ کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ اب جو ہے نا وہ کم میری باری آتی ہے لیکن نہیں آئی چلے اب یہ تفاسیر مجھے یاد ہے ہم نے پہلی دفعہ نکالنے بیٹھے تو تینتیس تھرٹی تفاصیر تھی میں نے ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا آپ نے جو بہت اب بیش پندرہ جو ہے وہ کم کر پڑتی ہیں کیونکہ ہر لفظ کی تشریح جو ہے میری کوشش ہوتی ہے میں دیکھوں ایک تفصیل ہوتی ہے اس میں دو الفاظوں پہ کلام کیا ہوتا ہے ایک پہ چار پہ نکال تو یوں پڑھنا ضروری ہوتا ہے تو اس معنی یہ ہے کہ قوان پاک کا مطالعہ جاری ہے الحمدللہ للہ ابالعالمین تو آکام تجارت بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے حکام تجارت بھی ہو رہا ہے احکام قرآن بھی ہو رہا ہے کالس بھی آئی ہوئی ہیں آپ کے کچھ ہمارے پاس سوالات بھی موجود ہے لیکن ایک چھوٹا سا سوال اور جواب آپ کے سلسلوں کا نام جو ہے احکام تجارت پھر احکام قرآن اور پھر جب شوال آئے گا تو احکام حج یہ کیا وجہ ہے بات چیزیں پلاننگ کے تحت نہیں ہوتی ٹھیک ہے خود ہی آ جاتی ہیں خود اتفاق ہے اتفاق ٹھیک ہے جی قرآن تو دیکھیں ٹائٹل جو ہے اس نے اتفاق نہیں ہے احکام قرآن ایک موضوع ایک فن ہے اس کا اطلاق ان آیات پر ہوتا ہے کہ جو افیقی احکام سے متعلق ہے ٹھیک ہے تو احکام حج جو ہے وہ اس کے بہت سارے نام کیونکہ مدھیہ چرن پر فیضان حج نام کا سلسلہ ہوتا تھا تو اس لیے ہم نے اقام حج جو ہے وہ رکھا ٹھیک ہے مساف ایک آڈیو کال پہلے اسے شامل کرتے ہیں اور پھر جو کچھ سوالات ہیں وہ بھی شامل کریں گے جی محمد طیب چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں ماشا اللہ عز و جل. احکام تجارت کا سلسلہ آج دو سو پورا ہو رہا ہے اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت خوشی ہوئی ہے اور بہت کچھ ہمیں اس سلسلے سے سیکھنے کو ملتا ہے میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ پلیز اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے کہ ایک بندہ ہے اس کا لکڑی کا کاروبار ہے وہ لکڑی بیچتا ہے اور اس میں ساتھ اپنے مزدور رکھے ہوئے ہیں اور ان مزدوروں کو جب خریدار کو جاتا ہے تو ان مزدوروں کو وہ اپنی طرف سے کچھ سو پچاس روپے دے دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس کو سو پچاس دیتا ہے مزدور کو وہ مزدور جو ہے وہ اچھی اچھی لکڑی اٹھا کر ان خریداروں کو دیتا ہے جو اس کو پیسے دیتے ہیں تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے کہ اس کا پیسے دینا اور ان کا لینا اور ان کا یہ اچھی لکڑی چھانڈ کر ان کو دینا اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے کہ یہ درست ہے السلام علیکم و اللہ چلے جی آپ کو پی سی آر والوں کی مہربانی سے آپ کا سوال بھی چل گیا ہے حالانکہ ہم نے شروع میں عرض کی تھی کہ آج کے سلسلے کا فارمیٹ کچھ ہی ہو رکھا ہے کہ ہی نویت کے جو سوالات ہوں گے وہ شامل نہیں کریں گے لیکن بہرحال آپ کا سوال چلا ہے تو مفتی صاحب کی طرف یعنی جو بیچنے والا ہے جی اس کا جو ملازم ہے جی جی خریدار اس کو الگ سے پیسے دیتا ہے جی جو لکڑیوں کے پیسے وہ الگ سے دیتا ہے جی جی لکڑیوں کے پیسے مالک کو خریدار کے الگ سے اور اس کے علاوہ بھی دیتا ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ پیسے رشوت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی اس کا مقصود ہے اپنا کام نکلوانا امام اعظم ابو نفارج اللہ تعالیٰ نو خانہ کعبہ کے دروازے پر جانے کا موقع آیا پتہ چلا کہ دربان جو ہے وہ رشوت لیے بغیر جانے نہیں دیتا اللہ آپ اس میں داخل نہیں ہوئے اتنی عظیم بارگم نہیں ہوئے نفلی کام کے لیے گنا تو یوں اپنا کام نکلوانے کے لیے یہاں پر یہ رقم دی جا رہی ہے تو اب تاثرات کی طرف بڑھتے ہیں تاثرات تو ہمارے میں سوالات ہیں سوالات ہیں کچھ اس کی طرف بڑھ اچھا ہاں جو ہم ریکارڈنگ کی ہے کچھ اسلام میں شامل کرنا تھا نہیں کستر منع کیا تھا کہ کیونکہ یہ سلسلہ دیکھیں چینل پیسوں سے چلتا ہے جی تاثرات تو ہم کمرے میں بیٹھ کے بھی دیتے رہیں گے تو یہاں سوال اور جواب ہو وہ زیادہ بہتر ہے مجھ سے وہی ہے جی کچھ تو یہ ہے کچھ جواب دیدی اختیارات تو بہرحال ہوتے ہیں جی سوال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد فیصل قادری الحمد سلسلہ احکام تجارت کی دو سو ایپیسیڈ الحمد جاری ہے ہمارے قبلہ مفتی صاحب مفتی علی ازراک دامت برکات عالیہ اس سلسلے کو بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں اس سے الحمدللہ امت محبوب کو شرعی رہنمائی بھی ملتی ہے اور اسپیشلی بزنس مین طبقے کو اس میں اچھی طرح شرعی رہنمائی ملتی ہے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں مفتی صاحب سے سوال کروں گا کہ آج کل کاروبار کی جو پرانی صورتیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی اور آئے دن نئی صورتیں آ رہی ہیں کیا ان کا حل شریعت اسلامیہ میں موجود ہے جواب اشار شرما ٹھیک ہے جی تو ایک جنرل نوعیت کا انہوں نے سوال بھی کیا ہے کچھ اپنی خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے دیکھیے معذرا یہ ہے کہ ایک ہے وہ, وہ مثالیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جی, جی جیسے عربی کتابوں میں یا اردو کتابوں میں لیں تو فتح و رضوا میں ہیں بہار شریعت میں ہے جی وہ جو مثالیں ہیں جی وہ اصول اور ضوابط کی روشنی میں مثالیں ہیں مثال کے طور پر پہ پہلے جو ہے وہ لکڑی اپنا بکریاں اور جانور اور بھیڑ یہ بکتے تھے جی تو علماء نے بیان کر دیا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی ریور جا رہا ہے اس میں سے ایک بیڑ بیچی یا ایک بکری بیچی کیونکہ اس کے اندر جالت پائی جائے گی ٹھیک ہے گندم کے تعلق سے کوئی مثال بیان کر دی شہری مسئلے پر مشتمل کوئی اور مثال کوئی اور مثال تو جس طور میں جیسا کام ہوتا تھا اس کے متعلق آ کام بیان کیے جاتے تھے بلکہ فکے انفی جو ہے تو وہ ہے فک مفروضی ہے مفروضی یعنی وہ مسائل بھی لکھے گئے ہیں درپیش نہیں ہوئے ٹھیک ہے لیکن فرض کر کے لکھے گئے یوں ہو جائے تو یہ حکم یوں ہو جائے تو یہ حکم یوں ہو جائے تو یہ حکم یعنی اگر کبھی ضرورت درپیش آ جائے تو پھر حکم اما مشتحدین نے اتنی خدمت کی ہے کی ماشاء لیکن جو مثالیں بیان کی ہیں وہ مثالیں بھی اصول و ضوابط پر مبنی ہیں ٹھیک وہ مثالیں اصول نہیں ہیں وہ مثالیں ہیں ٹھیک ہے اصول جو ہے وہ موجود ہیں قیامت تک جو بھی صورتیں پائے جائیں گی ٹھیک ہے ان پر شری کلام ضرور ہوگا ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے حل دے دینا ٹھیک ہے اگر وہ ناجائز ہیں تو متبادل حل دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا کہ اسی صورت کو جائز کہا جائے جبھی حل ہوگا ٹھیک ہے اصل چیز یہ ہوتی ہے جب صورت کوئی پیش ہوتی ہے علماء کے سامنے صحیح تو مفتیان عنی اکرام کی ذمہ داری ہے کہ اس کے جائز یا ناجائز ہونے پر حکم بیان کریں ٹھیک ہے اب جیسے ابھی دو چار دن پہلے ہی ہم نے دارالفت علیہ سنت کے پلیٹ فارم سے مجلس تحقیقات شریعہ کے پلیٹ فارم سے ایک شریف فیصلہ جو ہے وہ ہم نے جاری کیا سیمینار ہوا تھا پورا بحث اور تفصیلی فتوا اور مکالہ جات اس کے بعد خلاصہ فیصلہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جو قرضہ کا ہوتا وہ مراد نہیں ہے وہ نہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے مقابلے فتوا ہوتا ہے فتوا پورا دلیہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں فتوا موجود ہے ٹھیک ہے کہ بھئی وہ بینک اکاؤنٹ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے جمع کرواؤ جی پچاس ہزار ایک لاکھ تو ہم آپ کے بینیفٹ دیں گے آپ کو بہت سارا ٹھیک ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر آپ کو چیک بک فری دیں گے آن لائن ٹرانزیکشن دیں گے ہم جناب آپ کو یہ اپنا ایس ایم ایس چارجز نہیں لیں گے یہ نہیں لیں گے وہ نہیں لیں گے تو یہ مالی فوائد پہنچانا پایا گیا ٹھیک ہے موبائل کمپنیوں کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے موبائل کمپنیاں کہتی ہیں آپ اپنا ایک اکاؤنٹ کھولیں اس میں ہزار روپے رکھیں دو ہزار روپے رکھیں آپ کو ہم منٹ فری دیں گے ٹھیک ہے تو کیا رہن والی سوچ پائی جا رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بیانہ تو ہے پچاس ہزار روپے آپ اس کریں دس لاکھ روپے دے دیں بیانے کے ہم یہ فری میں دے دیں گے آپ کو گھر صحیح تو بینیفٹس اٹھائے جا رہے ہیں قرض کے بدلے میں اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں کیا ہوا کہ قرض پایا گیا جو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوتا ہے وہ قرض کے حکم میں ہے امانت نہیں ہے امانت جو ہے وہ اگر ہلاک ہو جاتی ہے اس کو حفاظت کے باوجود چوری ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا وہ نہیں اس کے اوپر لیکن قرض کئی حکم میں کہ بہال وہ قابل واپسی ہوتا ہے اب ایک سورتی سامنے آئی اب بار لوگ تو ابام کا شکار ہو گئے جی وہ کرنٹ جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پہ نفع تھوڑی ملتا ہے تو سیونگ پر ملتا ہے بھائی پوس نفے کی بات نہیں ہو رہی جو پیسوں میں ملتا ہے یا بینیفٹس اور فوائد کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک نئی صورت آئی شریک گرفت اس موجود ہے <coughs> حکومت کر دیا گیا کہ جناب یہ صورت ناجائز ہے ٹھیک ہے پیسوں کے بدلے میں دی جا رہی ہے پیسے ہوں گے تو ملے گی ورنہ نہیں صورت واضح تو جہاں جیسی صورتحال حال پیش آتی ہے زمانے کے اندر وہ صورت جو ہے وہ اس پر حکم لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے علماء کا کام ہے اس صورت کو جائز و ناجائز کہنا جائز ہے تو جائز کہنا ناجائز ہے تو ناجائز کہنا صحیح. ایک لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے جی آپ حل بیان نہیں کرتے بھائی متبادل تبادل موجود ہے جو مبتلا ہے وہ آ جائے صحیح. اب پچھلے چھ مہینے سے بلکہ سال دو سال سے صحیح. ایک عجیب و غریب صورت سامنے آ رہی ہے اور آج میں اخبار پڑھ رہا تھا تو باقاعدہ اخبار میں اشتہارا ہوا تھا اور موجود تھی اسے سورتیں پہلے کیا ہوتا تھا فلیٹ کی بکنگ ہوتی تھی فلیٹ کی دکان کی بکنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد حصہ جاری رہتا تھا جاری ہوتی اب ایک نئی خرافات سامنے آئی ہے کہ آپ نے دکان بک کروائی ہے عمارت کا وجود ہی نہیں ہے ابھی وہ بنے گی یا بن رہی ہے نہ کوئی قبضہ ہے نہ کچھ اور ہے اب بک کروانے کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے خریدی ہے تیار है ہو کر آپ کو سپرد کی جائے گی صورت یہ آ گئی ہے کہ جناب آپ بکنگ کروائیں اور آپ کو کرایہ ملنا شروع ہو جائے گا کرایہ کس چیز کا ملے گا کرایہ تو کسی فزیکل چیز کا ملتا ہے نا میری ایک چیز ہے میں دوسرے کو معاہدہ کرتا ہوں اور معاہدہ کرنے کے بعد اس کو ڈلیور کرتا ہوں جب میں اس پر کرایہ لوں گا میری آرڈر کی چیز مجھے ہی نہیں ملی کرایہ کس چیز کا پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ چھوٹے موٹے جگہوں پہ ہو رہا ہوگا یہ معاملہ لیکن اب اتنے بڑے لیول پر ہو رہا ہے کہ اشتہارات کے ذریعے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب جو کرایہ جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ کیا یہ نجائز معاملہ ہے یا کرایے کے ٹکڑے کی کرنی پائی جاتی تو اب کرایہ کب بنتا ہے کن اصولوں پر بنتا ہے کب کرایہ کا استحقاق ہوتا ہے یہ صورت نہیں نہیں ہے یہ اصول و ضوابط موجود ہیں قائم تک موجود رہیں گے اب فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس صورت یہ صورت ہے کیا تو علما جو ہے اپنے علم کی یہی ضرورت ہوتی ہے اصول و ضوابط پڑھنے کی یہی اہمیت ہوتی ہے کے اصول و ضوابط پڑھنے کے بعد اس پر اپلائی کیے جاتے ہیں اور جس طریقے سے ایک مریض سامنے آ جائے اور دوائیں اپلائی نہیں کر سکتا عام آدمی ماہر آدمی کر سکتا ہے یعنی ماہر ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے علم کا معاملہ بھی یہی ہے اہل افتاہی اس طرح کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اگلی کو شامل کرتے ہیں سلسلے میں بلکہ کال نہیں ہے ویڈیو سوال ہے وہ شامل کرتے ہیں سلسلے میں جی میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں پیپر کی امپورٹ کے حوالے سے کاروبار کرتا ہوں آ تجارت کے ماشاء اللہ دو سو سلسلے ہو گئے تو یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو جدید کاروباری مسائل کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور اسی طرح آپ لوگوں کی مشکلات جو کاروباری مشکلات ہیں اس میں رہنمائی کرتے رہیں تاکہ لوگ حرام و حلال میں تمیز کر سکیں اور حلال ہی کی طرف مطلب وہ ان کی رہنمائی ہو میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے علماء چونکہ کاروبار میں خود انوالو نہیں ہوتے تو جو موجودہ طریقہ کار ہماری مارکیٹوں میں کاروبار جس طرح سے چلتا ہے اس حوالے سے ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی اور لوگ بھی مطلب سمجھانے میں ان کو بھی دشواری ہوتی ہے کہ کس طرح سے سمجھایا جائے کیونکہ وہ پریکٹیکلی علماء انوالو ہی نہیں ہوتے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں اس حوالے سے اور پھر رہنمائی لینا اور دشوار ہو جاتا ہے تو اس صاحب سے عرضی ہے کہ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح سے مطلب اس مسئلے کا حل کیا جائے جزاک اللہ خیر جی علماو نہیں ہے تجارت میں اس کے دیکھیں دو جواب ہیں ایک تو یہ ہے کہ میرا کاروبار ہے میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اس کو جائز طریقے سے کروں ٹھیک ہے اور اس کے حلال کماؤں میرا علما سے رابطہ تو ہے ٹھیک ہے میں یادتا ہوں کہ مولانا صاحب دعا کر دیں ٹھیک ہے مولانا صاحب ایک دعا گھر آ جائیں ٹھیک ہے ایک بس بس دکان پہ آ جائیں برکت ہو جائے گی چائے پی کے چلے جائیں میں نے علما کو صرف برکت کا سامان سمجھا ہوا ہے اس معنی میں کہ دعا کر دیں قدم رکھ دیں بس ٹھیک ہے کیا میں نے کبھی کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور ان کے ساتھ ڈسکس کروں اپنا کام اور ان سے حلال و حرام پوچھوں یہ تناسب کتنا ہے کم ہے کم ہے نا اب جو ڈاکٹر ہوتا ہے کیا وہ مریض ہوتا ہے مریض نہیں ہوتا بلکہ ہوتا نا ڈاکٹر مریض تشویش ہونے مریض نہ ہونے کے باوجود وہ ٹپ کو سمجھتا ہے بالکل ڈاکٹر ہونے کے لیے مریض مریض ہونا تو ضروری نہیں ہے نا جی بالکل ضروری نہیں ہے اگر مریض ہو جائے تو پھر تو تشویش یہ آتی ہے کہ ڈاکٹر خود مریض ہے تو کیا علاج کرے گا مگر ڈاکٹر ہونے کے لیے مریض ہونا ضروری تو نہیں ہے جی, بالکل ضروری نہیں ہے تو عالم کے لیے ضروری نہیں ہے وہ خود کاروبار کرے ٹھیک ہے ہمارے علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ مفتی بننے کی شرط ہے کاروبار نہ کرتا ہو کاروبار نہ کرتا, نہ, کرتا نہ, کرتا نہ کرتا ہو وجہ یہ ہے کہ کاروباری آدمی کی فکریں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کریٹوٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر نہیں آئے گی ٹھیک اس کی فکر وہ سارا دن فکر میں رہے گا ٹھیک ہے اعلیٰ فتح رضیا میں یہ بیان کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے ٹھیک ہے میں اگر ساری عمر بھی گزار دوں تو صرف ایک بابل المدینہ میں ہونے والے جو کاروبار کی صورتیں ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کاروبار میں انوالو ہونے کے بعد بات بھی ٹھیک ہے نا میں ایک مارکیٹ کا آدمی ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آدمی کسی بھی فیلڈ کا ہے جی کسی بھی فیلڈ کا ماہر ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بیٹھ جائے ٹھیک ہے میں اس کے سامنے یاد کروں گا کہ آپ کی اور فیلڈ کے بارے میں جو معلومات थीक ہیں थीक وہ شاید ہم سے زیادہ نہیں ہیں بالکل ہے یعنی علماء کے پاس سارے لوگ آتے ہیں علماء کے جو معاملات ہیں ان کا جو ہاتھ نفس پر ہوتا ہے معاشرے کے بہت قریب ہیں یعنی معاشرہ ان کے بہت قریب ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ درجہ بدرجہ یہ معلومات کا سلسلہ جاری رہتا ہے ٹھیک ہے آج ایک سنار مارکیٹ سے بند آیا اس نے ایک سوال پوچھ لیا وہ معلومات علماء کو ہو گئی ٹھیک ہے کاروبار کی معلومات نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے ٹھیک ہے سائل کا کام ہوتا ہے سوال پیش کرنا ٹھیک ہے کا کام ہوتا ہے اس پر جواب پیش کرنا ٹھیک ہے زیادہ زیادہ یہ ہوگا وہ کہیں گے کہ اس پہ تھوڑا غور کرنا پڑے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ٹھیک تو سب اگلی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگر پیکج تیار ہو تو وہ مدنی گلدستہ بھی تیار ہے اگر چلے پہلے آپ جو ہے ہمیں ویڈیو سوال دے دیں اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ مدنی گلدستے کی طرف بھی بڑھیں گے جی میرا نام محمد شفیذ اکوانی ہے کراچی چیمبر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی ایک ریئل اسٹریٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا میں سینئر وائس چیئرمین بھی ہوں آج میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں دنیاوی طور پہ کہ جو ہم کریں تو ہی بزنس میں ترقی ہو سکتی ہے دنیا داری ہے دنیا میں چیزیں بہت ساری ایسی ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں بینگ شرعی طور پہ روکا جاتا ہے منع کیا جاتا ہے لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزیں ضروری ہیں تو اس کے لیے مفتی صاحب منع کرتے ہیں تو اس میں میرا سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہی تو امتحان ہے ایک وضاحت کی تھی जी. انہوں نے جب ریکارڈ کروایا انہوں نے کہا بعض لوگ ایسا کہتے ہیں الحمد الحمدللہ میں مطمئن دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جی میرے پاس دو دن پہلے سب آئے جی بات چل رہی تھی کریڈٹ کارڈ پر میں نے کہا دیکھیں جب کوئی کریڈٹ کارڈ بنوانے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو پے انٹرسٹ اف آئی لیٹ اگر میں لیٹ ہوں تو میں انٹرسٹ دوں گا تو یہ معاہدہ کرنا جائز نہیں ہے بات چلیے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں پیسے کون میں رکھتا ہے پیسے کون میں رکھتا ہے پیسے کون میں رکھتا ہے سودا لینا ہوتا ہے یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے اگر ڈیبٹ کارڈ بھی موجود ہے تو میں نے کہا کہ دیکھیں ستر ہزار کا ایک لاکھ روپے کا موبائل تو آپ جم میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور مارکیٹ جانے کے لیے دو ہزار روپے لے سکتے یہ تو کوئی مجبوری نہ ہوئی تو بعض اوقات ہم ایسی چیزوں کو اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں اس سے چھٹکارا ممکن ہوتا ہے مجبوری نہیں ہوتی قرآن مجید فکان حمید میں اسی لیے یعنی یہ جو سوال ہے نا جو انہوں نے کیا ہے یہ اتنا بنیادی وسوسا ہے اتنا بنیادی وسوسا ہے کہ قرآن مجید نے اس وسوسے کاٹ کی ہے اللہ کہ اگر تم حرام سے بچو گے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا یعنی اب دو کیٹیگری کے لوگ ہو گئے نا ایک وہ ہو گئے کہ جو بچتے ہیں کہ نہیں ہمیں بچنا ہے صحیح کیا وہ بھوکے مر گئے کیا وہ روڈ پر آ گئے کیا کیا ان کے ہو کام ہو نہیں ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک نفسیاتی طور پر وہ خود کو تیار نہیں کیا انہوں نے چکہ. انہوں نے سنجیدگی سے اس پر غور نہیں کیا کہ متبادل کیا اگر وہ غور کر لیں گے تو چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے دنیا جو ہے وہ بہت وسیع ہے آپ دیکھیے مارکیٹوں میں اتار چڑھا جاتا ہے ایک مارکیٹ آسمان پر جاری ہوتی ہے اسی گرتی ہے کہ پورا کاروبار بیٹھ جاتا ہے بالکل بندے کو فیلڈ چینج کرنی پڑتی ہے تو زندگی کے اندر بہت سارے جو ہے نا وہ پیچ و خم ہے اور ان پیچو سے حلال و حرام کی تمیز کر کے نکلنا ممکن ہے اس کو اگر مختصر میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک دروازہ بند ہے تو کوئی اور دروازے کھلے ہوں گے ہمیں وہ ڈھونڈنے چاہیے وقتی طور پر پریشانی آئے گی بندہ جب عزم کرے گا کہ نہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے حرام چھوڑنا ہے اللہ کی رضا کے لیے میں نے حرام کے نزدیک نہیں جانا اس کا اثر میری پدن پر میرے لباس پر میرے کھانے پر میری دعاؤں پر ٹھیک ہے نا جب بندہ حرام پیٹ میں ڈال کے دعائیں کرے گا تو کیا دعا ہوگی میرے حج پر میرے جنازے پر میرے کفن پر ہر چیز پر اس کے اثرات آنے ٹھیک ہے جب بندہ غور کرے گا خوف خدا رکھے گا تو ظاہر بات ہے جبھی جب بچے گا نا ٹھیک خوف خدا اور دل کا جو وہ ہے چوٹ ہے وہ اصل چیز ہے یعنی آپ کے اس جواب سے تو یہ بھی ذہن بن رہا ہے کہ احکام تجارت جو ہے تجارت درست ہو جائے تو اس کا اثر تو عبادات پہ بھی پڑ رہا ہے دیگر اعمال پہ بھی لازمی طور پر پڑ رہا ہے دیکھیں رسکے حلال سے اگر بچوں کی پرورش ہوتی ہے نا تو ان بچوں کے اندر جو روحانیت آئے گی باتھی کچھ اور ہوگی اللہ اللہ میں تو جو حرا... گوشت حرام سے پروش پائے گا جیس. تو اس کے کیا اثرات آئیں گے جیس. ہر طرف اس کے اثرات آئیں گے ٹھیک اب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کڑا ہوا ہے عبادت میں جیس. اور جو لباس پہنا وہ حرام مال کا ہے بتائیے اگلی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے ان شاء اللہ وہ ویڈیو جب کی ہوتی ہے تو وہ چلاتے ہیں لیکن پہلے ہم اگر سلسلہ سلسلے کا وقت تو ہمارا سات منٹ اوپر ہو چکا ہے ایک ویڈیو لے لیتے ہیں مختصر سے جواب ہو جائے گا اور اگر ہمارا سسٹم ٹیکنیکل جو پرابلم ہے وہ سولو ہو جاتی ہے تو جو مدنی گلدستہ ہمیں آپ کو دکھانا ہے وہ بھی دکھا سکیں گے جی میرا نام محمد ولی استاری ہے اور میرا بزنس سے تعلق ہے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے ایک شخص کے پاس کاروباری صلاحیتیں ہیں کیپٹل نہیں ہے اور وہ سود بھی لے نہیں سکتا تو مفتی صاحب اس کا جواب ارشاد فرما دیں کہ وہ کیا کرے جذاط اللہ خیرا ٹھیک ہے جی دیکھیں وہ کیا کرے کا تو جواب یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں پی آر پیدا کرے ٹھیک ہے بنائے ٹھیک ہے اعتماد بنائے اس کا ایک وہ ہونا چاہیے ایک کریکٹر ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو ہے ہی غریب تو اس کو قرضہ دینے والا یا مداربت کرنے والا زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار ایک لاکھ روپے دے سکتا ہے پیچھے والا آدمی سوچے گا نا یہ پیسہ دے گا کہاں سے جی جی یا لے کر تو نہیں بھاگ جائے گا لیکن تھوڑا زیادہ ہو زیادہ جو امیر آدمی ہے جی اس کو زیادہ کردہ مل سکتا ہے اور زیادہ جو ہے وہ مداربد پہ پیسے مل سکتے ہیں تو چادر سے زیادہ بھی پاؤں نہیں پھیلانا چاہیے ٹھیک جی جی ہے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے کاروباری دنیا کے اندر بندہ تھوڑے سے آگے بڑھتا ہے ٹھیک جی جی ہے جو ایک دم بہت سارا جو نا مارکیٹ میں آ جائے ہوا بنا دے اور ٹیشن مرنا شروع کر دے کہ جناب یہ دیکھیں یہ گاڑیاں یہ لش یہ پش اور یہ فلان اور یہ فلان تو یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے آرٹیفیشل اسٹیٹ آف اس کے پاس کچھ نہیں سادکی ہے وہ سادگی اپنا ٹھیک ہے ٹھیک تھوڑے پیسے سے کام کرے جتنا معاشرے میں اس کو اعتماد ہے اسی اعتماد،, اسی اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلے تو یوں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھلاتے ہیں جی اور اتنا پلاؤ کر لیتے ہیں اور پھر اپنا ایک ایسا سٹینڈرڈ اور معیار بنانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی زیادہ تر سمجھائی ایک طبقہ ایسا بھی ہے جی سارے لوگ ایسے نہیں ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چھا کے مطلب کہ ایسے کیفیت میں رکھنا کہ چھا کے مارکیٹ میں جتنا آپ کے پاس ہے اتنا کریں ٹھیک جی مختلف ویڈیو ہماری تیار ہے پیکج جو ہے جی جی وہ گلدستہ ہمارا تیار ہے جو پیکج ہے اور میں چاہوں گا کہ آخری بات بھی ہم کر لیں اسی پیکج کے ساتھ ہمارا سلسلہ جی میں لکھ دیتا ہوں محترم اور پیار اسلام بھائی اور مدنے چنی کے ناظرین ایک ایسا پیکج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس کے حوالے سے ممکن ہے کہ آپ کو کئی مرتبہ ضرورت پیش آئی ہو آپ کے سامنے سوال ہو کہ ایک چیز مثال کے طور پر میں نے بیچی ہے اور وہی چیز میں نے خرید تو ایسی چیز خرید و فروخت کے اندر چھ صورتیں بنتی ہیں ایک پیکج کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ چھ صورتیں کیا ہیں آپ یہ پیکج دیکھیے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اپنی ضرورتوں کے پیش نظر لین دین کرتا ہے ضرورتیں ایک جیسی نہیں رہتی مختلف طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا انداز بھی ایک جیسا نہیں ہوتا یہ انداز بھی ہر دفعہ بدل جاتا ہے آج ہم ایک ایسے ہی انداز پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت کو جس انداز سے پورا کرنا چاہتا ہے وہ انداز آیا جائز ہے یا ناجائز ایک ایسے مسئلے کو سمجھانے جا رہے ہیں جس کی بنتی ہیں چھ صورتیں پانچ صورتیں جائز ہیں ایک صورت ناجائز ہے کوئی شخص اپنی چیز بیچ کر وہی چیز دوبارہ خریدتا ہے تو دو صورتیں بنیں گی پہلا سودا ادھار ہوا تھا تو کیا ہوگا پہلا سودا نقد ہوا تھا تو کیا ہوگا آئیے پہلی صورت دیکھتے ہیں زید امر ایک چیز بیچتا ہے ادھار میں سودا ہو جاتا ہے لیکن مکمل قیمت وصول نہیں ہوتی اب زید امر ہی سے وہ چیز دوبارہ خرید لیتا ہے لیکن جتنے پیسے میں پہلا سودا ہوا تھا اس سے کم پیسوں میں خریدتا ہے تو یہ صورت ناجائز ہے آپ نے دیکھا اس صورت کے اندر پہلا سودا ادھار ہوا قبضہ دے دیا گیا اور جو چیز بیچی گئی وہی چیز دوبارہ جب خریدی گئی تو کم قیمت میں خریدی گئی یہ ایک ایسی صورت تھی جو ناجائز قرار پائی غیر شرعی قرار پائی آئیے دوسری صورت دیکھتے ہیں اس مسئلے کی دوسری صورت زید نے جو مال بیچا تھا عمر کو زید امر سے وہی چیز جب خریدتا ہے تو جتنے کی بیچی تھی اس سے زیادہ قیمت میں خرید لیتا ہے تو یہ دوسرا سودا جائز ہے اس میں کوئی شریک قباحت نہیں ہے آپ نے دیکھا پہلا سودا ادھار ہوا قبضہ دے دیا گیا پھر دوسرا سودا ہوا لیکن جتنے میں پہلا سودا ہوا تھا اس سے زیادہ قیمت میں دوسرا سودا ہوا دوسرا سودا جائز ٹہرا اس میں کسی قسم کی شری خرابی لازم نہیں آئی آئیے تیسری صورت دیکھتے ہیں اس مسئلے کی تیسری صورت زید نے جب امر سے سودا کیا ادھار میں اور اس کے بعد وہی مال امر سے دوبارہ خرید لیا لیکن اتنے ہی پیسوں میں خریدا جتنے کی اس نے پہلی ڈیل کی تھی یہ صورت بھی جائز ہے اس میں کوئی شری خرابی نہیں آپ نے دیکھا تیسری صورت کے اندر بھی پہلا سودا ادھار میں ہوا قبضہ دے دیا گیا جب دوسرا سودا ہوا تو وہ اسی قیمت پر ہوا جس قیمت پر پہلا سودا ہوا تھا اس سودے کے اندر بھی کسی قسم کی خرابی نہیں پائی گئی یہ صورت بھی جائز ہے محترم ناظرین آپ نے ایک مسئلے کی تین صورتیں ملاحظہ فرمائی کہ جب پہلا سودا ادھار میں ہوتا ہے تو ممکنہ طور پر اسی آدمی کے ساتھ وہی چیز دوبارہ خریدنے پر تین صورتیں سامنے آتی ہیں ایک صورت پر عدم جواز کا حکم لگتا ہے وہ ناجائز قرار پاتی ہے جبکہ دو صورتیں جائز قرار پاتی ہیں اب اگر کوئی سودا اس نیت پر ہوتا ہے کہ جو پہلی ڈیل ہے وہ نقد میں ہوتی ہے چیز بیچتی خریدنے والے نے قبضہ کر لیا اب بیچنے والا اسی خریدنے والے سے خریدنا چاہتا ہے وہی چیز مختلف اس کے اسباب ہو سکتے ہیں چیز بیچتی قبضہ دے دیا بعد میں مثال کے طور پر پیسوں کی وجہ سے بیچی تھی پیسے آ گئے اب یہی خریدنا چاہتا ہے پہلی صورت یہ بنے گی کہ اگر یہ کم قیمت میں خریدنا چاہتا ہے تب بھی یہ صورت جائز ہے آئیے اس صورت کو دیکھتے ہیں زید نے امر کو نقد میں مال بیچا پھر کسی وجہ سے وہی مال امر سے دوبارہ خریدتا ہے لیکن جتنے پیسے میں پہلا سودا ہوا تھا اس سے کم پیسوں میں خریدتا ہے تو یہ صورت جائز ہے آپ نے دیکھا یہ صورت جائز ہے اس میں کوئی شری خرابی نہیں ہے اس مسئلے کی دوسری صورت کے سودا نقد میں ہوا اور دوسرا سودا جب ہوا تو اس سے زیادہ پیسوں میں ہوا جتنے پیسوں میں پہلا سودا ہوا تھا یہ صورت بھی جائز ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس مسئلے کی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ زید نے نقد میں سودا کیا امر سے اس کے بعد وہی چیز امر سے دوبارہ خرید لی لیکن جتنے کی بیچی تھی پہلے اس سے زیادہ میں خریدی کوئی شری خرابی لازم نہیں آئی یہ صورت بھی جائز ہے آپ نے دیکھا اس صورت کے اندر بھی کسی قسم کی شری خرابی لازم نہیں آئی اس مسئلے کی تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ پہلا سودا نقد میں ہوا قبضہ دے دیا گیا اسی آدمی سے دوسرا سودا کیا گیا اور اتنے ہی پیسوں میں کیا گیا جتنے پیسوں میں پہلا سودا ہوا تھا یہ صورت بھی جائز ہے تیسری صورت اس مسئلے کی یہ ہے کہ پہلے ایک سودا نقد ہوا پیسے دے دیے گئے مال کا قبضہ دے دیا گیا امر نے وہ چیز وصول کر لی زید وہی چیز اب امر سے دوبارہ خریدتا ہے جتنے کی بیچی تھی اتنے ہی کی خرید لیتا ہے یہ دوسرا سودا بھی جائز ہے کوئی خرابی نہیں محترم ناظرین نے نام آپ نے ایک مسئلے کی چھ صورتیں ملاحظہ کی تین صورتیں اس تعلق سے تھیں کہ پہلا سودا ادھار میں ہوا ہو تین صورتیں اس تعلق سے تھیں کہ پہلا سودا نقد میں ہوا ہو ان چھ صورتوں میں صرف ایک صورت ناجائز ہے کہ جب کسی نے ادھار میں مال بیچ کر اسی آدمی سے وہی مال کم قیمت میں خریدا تو ناجائز صورت بنے گی بقایا جو پانچ صورتیں ہیں وہ جائز ہیں تانج